آج ہم آپ کی ملاقات مشہور کلاسیکی فنکار نزاکت علی خان اور سلامت علی خان سے کرائیں گے نزاکت علی خاں اور سلامت علی خاں آپس میں بھائی بھائی ہیں نزاکت علی خاں سن بتیس میں اور سلامت علی خان سن چونتیس میں ہوشیار پور کے قصبے شام چوراسی میں پیدا ہوئے اسی اعتبار سے ان کے گھرانے کا نام شام چوراسی مشہور ہوا نزاکت علی خان سلامت علی خان ایک کم عمر میں ہی کلاسیکی موسیقی کو باقاعدہ سیکھ لیا تھا اور ان کی گائکی سے لوگ متاثر ہونے لگے تھے سن سینتالیس میں یہ دونوں بھائی پاکستان آ گئے اور ملتان میں قیام کیا سن چپن میں وہ پہلی بار ہندوستان گئے اور پھر ایران بھی جس کے بعد سے وہ کئی بار ہندوستان میں میوزک کانفرنس میں شرکت کے لیے جا چکے ہیں اور وہاں ان کے فن کو دیہت سراہا گیا ہے سن اٹھاون میں وہ کلچرل ڈیلیگیشن کے ساتھ افغانستان گئے اور اپنے فن کا کامیاب مظاہرہ کیا سن اکسٹھ میں انہیں پریزیڈنٹ ملا فلم موسیقار اور تین تال میں پلے بیک بھی دے چکے ہیں اس علی خان، سلامت علی خان سے آپ کی ملاقات گے سلامت علی خان صاحب، آپ تو سبھی راگ محنت اور عمدگی سے آتے ہیں لیکن ہمارا خیال یہ کہ سننے والے راگوں کی فرمائش خاص طور پر آپ سے کرتے ہوں گے وہ کون کون سے راگ ہیں ویسے تو بہت سے راگ ہیں لیکن خاص طور پہ جن راگوں کی فرمائش ہوتی ہے وہ جیسے درباری ہے مالکوس ہے میا کی ملار ہے کدارا ہے وغیرہ وغیرہ ایسے کئی ابو کی گنڈا کلاوتی گرو کلیان بہار اڈانہ بہت سے راگ ہیں لوگ فرمائش کرتے ہیں اچھا سلامت علی خان صاحب اگر آپ کسی فنکار سے فرمائش کریں کسی راگ کی تو وہ کون سا راگ ہوگا آپ کو کون سا راگ بہت ہی پسند ہے یہ تو عجیب سے سوال کیا ہے آپ نے راگ تو ہمیں تقریباً سبھی پسند ہیں تو ہم اس فنکار سے یہی فرمائش کریں گے جو وقت ہوگا اس کے مطابق جو ہمارے ذہن میں ہمیں اچھا راگ لگے گا اس وقت کے مطابق ہم فرمائش کریں گے تو بہت سے راگ ہیں ان کا ایک نام لینا ایک راگ کا نام لینا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک وقت کے بہت سے راگ ہوتے ہیں تو ہمیں تقریباً اس وقت کے جتنے بھی راگ ہیں سبھی پسند ہیں آپ نے جو دو فلموں میں گانے گائے ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے گانوں کے بارے میں یا فلم کے بارے میں ہم نے جو گانے گائے ہیں وہ بالکل کلاسیکل انداز میں گائے ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور لوگ پسند کریں گے ہم نے کوشش کی ہے اس میں کہ ہم اس طرح سے گائیں کہ لوگ اس کو پسند کریں رہے ہیں ویسے وہ بالکل کلاسیکل انداز میں قطع کلامی میں معاف مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کو آپ کے اور نسیم بیگم کے گائے ہوئے فلم موسیقار کے اس ریکارڈ کا تھوڑا سا حصہ سنا دیں سنیے You no. نزاکت علی خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ دونوں بھائی ایک ساتھ مل کر کیوں گاتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے جی ہاں ہمارے خاندان میں برسوں سے یہ رسم چلی آ ہے کہ جوڑا جوڑا گاتا چلا آ رہا کیونکہ ہمارے بزرگ بھی جوڑا جوڑا گاتے چلے آ رہے ہیں وہ لوگ دھرپت اور علاق کی گہ گاتے تھے ہمارے والد صاحب نے ہمیں خیال کی تعلیم دی زمانے کو مدن رکھتے ہوئے اور ہم خیال گاتے ہیں اور دونوں بھائی مل کر گاتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں کلاسیکل میوزک کو عام لوگوں میں مقبول بنانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے میرے خیال میں کچھ حکومت کے جو ادارے ہیں جیسے کہ ریڈیو پاکستان ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کلاسیکل میوزک کا پروگرام ہونا چاہیے تاکہ عوام میں عام ہو اور جو گانے والے ہیں بڑے بڑے استاد لوگ بڑے بڑے گانے والے ان کو میوزک اسکول کھولنا چاہیے اور اور لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے میوزک کی تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور اور وہ ٹھیک سے سن سکیں اور موسیقی کار کی قدر کر سکیں جب تک لوگوں کو سمجھ آئے گا تب تک وہ کی وہ حوصلہ افزائی یا لطف نہیں لے سکتے شکریہ بہت بہت اب ہم اپنے سننے والوں کی خدمت میں نزاکت علی خان سلامت علی خان کے گائے ہوئے راگ درباری کا کچھ حصہ پیش کرتے ہیں rab ab se na dikhu airan par rab ab se na dikhu sasana dasa dasa ma sasava yadana ka ke dare ga mata ni ke dare ga mata ni mare mare towa ki charana darsi towa ki charana darsi charana se tere a yeah. نزاکت علی خان صاحب سلامت علی خان صاحب ہمیں افسوس ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ہمارے سننے والوں کے فن کی پیاس بجھ نہیں سکی ہوگی تاہم نزاکت علی صاحب ہائی سنس نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے اس میں کیا ہے اس میں ان کے بلبس ہیں مختلف قسم کے اچھا ہی. یہ قبول فرمائیے بہت بہت شکریہ ہائی سنس کا نوازش اور سلامت علی خان صاحب آپ کے لیے بھی یہ ایک تحفہ ہے ہائی سنس کا اسے قبول فرمائیے بہت بہت شکریہ مہربانی نوازش رخصت ہونے سے پہلے ہم آپ دونوں بھائی صاحبان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے فن کی نزاکت کو ہمیشہ سلامت رکھے خدا حافظ